کہا قال قائل كان لي يقول ا انك لمن المصدقين ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما ايننا قال هل انتم مطلعون فطلع في سوايل جهنم قالت الله انك تلطر الدين ولولا نعمت ربي لكنتم من المحضرين صدق الله العظيم من تبدی سدری تحب اللہ اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا ورحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين آمين صافات کے دوسرے رقو میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متوازے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے کال قائل و من ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا انی کان لی قریب یہ اہل جنت ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا یقول و آئند مصدقین مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو کتنی بے تو کی بات ہے اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ متنا وقلا ترام ویزام کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا تو کیا پھر ہمیں کوئی جدہ ملے گی بدلہ ملے گا کالحل تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے دیکھنا چاہو گے یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا فتلا تو جھانک کر دیکھے گا فراح فی سوائے جہیم تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دو دخ کے گویا کے بیچو بیچ اس کی تہب کالا وہ کہے گا تلاہ تنت الدین خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے مجھے بھی گراتے یہاں یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فبل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی جو بات مجھے بھلی لگی تھی جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برامد ہوئی میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے وَلَوْنَ نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی احسان نہ ہوتا انعام نہ ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا تو میں بھی ہو جاتا انہیں لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے افامان رہنمی مئیتی تین اب یہ جی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے کیا اب ہمیں نہیں بننا ہے یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تالی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے اف امان نہم تین اللہ موتن اولا اب نہر تو کیا ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی ہے وَمَا نَحْنُ نہنو اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے کہیں اور کوئی پکڑ کوئی اور حساب کتاب کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے وہ ماں نہنو اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا ان نہ فوج عظیم یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے لس لاظہ فل یا بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے وہ انجام تو جو اہل جنت کا ہوگا اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا عامل تو سب ہیں بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں دنیا پیش نظر ہے دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ تو, تو نہیں ملتی محنت ہوتی ہے دن رات کی ہوتی ہے خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے اس کے عوز پر یہ جنت حاصل کرنی چاہیے نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش ازاد کا خیر الرز ام شجرت الزقوم بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی یہ انجام بہتر ہوگا یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی ام شجرت الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زکوم سے ہوگا اناجالنا فطمت علی ظالمین ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے کافروں کے لیے فتنا بنا دیا اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زکوم قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا جہنم تو آگ کی جگہ ہے تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا کہاں درخت کہاں آگ تو ہم نے اس کو فتنا بنا دیا ہے وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے اس قوانین اور ہیں یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی یہاں کھال جلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ کو پتا کر دے گا تو وہاں کے نوامس وہاں کے قوانین وہاں کے جو بھی لاس ہیں وہ ہی مختلف ہے یہاں کے قوانین سے انگنا احتمطین انہا شجرت فی اصلی الجہ وہ ایک درخت ہے کہ <êtessellan photos> جو جہنم کے بالکل تہمے سے ابھرے گا نکلے گا کل او ہا کاندہ روس و اور اس کے گابے ایسے ہوں گے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیتانوں کے سر ہیں یعنی کوئی بہت ہی یعنی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما فرم لاہ کے لوں پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا اس میں اس کے اندر کراہٹ ہوگی لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے بو ماریں گے اس میں فما لے نہ اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے سما ان لہما لا لا شوبہ منحویم پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی پیپ ملایا گیا ہوگا لوبہ من حویم سما ان مر جیا ہوں پھر یہ تو ابھی اتنا ہی ہو گئی نا جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں ان نہم الفا آبا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ ہٹکا ہوا اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نر سے پا چلنا شروع کر دیا بہم اللہ آسارین ویوہر تو انہی کے لوگوں سے پر اب یہ دوڑ رہے ہیں بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں ولقل قبل افسر ال سے پہلے بھی تو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ان توتے اکثر منفی یوز القان سبیر اللہ یہ ہم آج پڑھ چکے ہیں اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے پھر یہ آج پیث اللہ یوسف میں آ چکی ہے مما یوں مینو اکثر اللہ وہ کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نو شرک کے ساتھ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اصاب پر سوار ہو جاتا ہے اور بڑا تو کہتے ہیں وراول ورا وراول ورا وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے کوئی چنتا بھی نہیں ہے کوئی تشویش بھی نہیں ہے وہ اپنے اندر مگن ہے مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارستوں کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہے ارستوں کے پیروکار ہیں اکثر متکلین تکرمین کے اس مشائن کا رسلو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کل کا عالم ہے جزیات کا نہیں ہے زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں اس نے بس پیدا کر دیا ہے بس اللہ اللہ خیر اللہ کچھ قوانین بنا دیے یہ خود کو چل رہی ہے اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے اب وہ فٹ بال جا رہی ہے اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے فٹ بال جا رہی ہے اب یہ کھلاڑی چاہے تو روک لے تو وہ فٹ بال کو روک نہیں سکتا تو جا رہی ہے وہ تو زمین کی فرکشن ہے کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے تو وہ رکے گے تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں اور بڑے بڑے حکمار کے رہے ہیں فلاسفہ کے رہے ہیں. انسان نے جب اپنے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور توڑنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حفاظتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ مب فلاح ہوا افسلین ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی ملک ارس الفیم منترین ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے فنض القانا آپ کے بط تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا قوم نوح کا کیا انجام ہوا قوم رود کا قوم صالح کا قوم شعیب کا اور صدوم اور کے شہروں کا تم دیکھ لو کیا, کیا انجام ہوا اللہ باد اللہ مخلسیم البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا روہن فل مجیبون اور ہمیں پکارا تھا روح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے رب اِن مغلوم فن حضرت حضرت علیہ السلام جب فریاد کی پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے میں مغلوب ہو گیا ہوں تو اب تو ہی بدلا لے اور تو ہی مدد فرما اللہ کی مدد آگئی آ گئی وہی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے پڑی داد دے دی اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل ساڑھے نو سو برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استحصال کر رہے ہوں تو مسکور کر رہے ہیں, ہیں یوں سمجھئے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی دس بارہ برس ہی ہوئے مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے ساڑھے برس تک سفر کیا تھا تو اس کا اندازہ کریں کس قدر قرب میں کس قدر ذیخ میں اس کی جان آئی ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ذیخ میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ امام میں ہجر کر رہے ہیں دکھائیے کوئی موجودہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی موجودہ دکھائیے جیسے موسا نے دکھائے جیسے عیسا نے دکھائے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصہ موجودہ ہم نہیں دکھائیں گے تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سورہ انام جو اس کا کلائمیٹ ہے اس موضوع کا اس عزوان کا وہ پڑھ چکے قرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے کہاں بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے تو قرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھیے کہ ایک قیامت سورہ ہو گئی ہوگی یا مِنْ ربکلت سات شَيْءٌ العظیم تو اس کا کچھ عقص تو سیدھا کچھ اص تو اس وقت ہوا ہوگا تو اس قرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا هُمُ ضلع یہ آئے بہت اہم ہے حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا اس سے یہ ثابت ہوتا یہ کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تھے اسی تھے کتنے تھے کتنے نہیں تھے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ماہ ما, مَا اللہ کلیم سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا اور گمان یہ ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے اور ان کے اہل خانہ اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی گرخ ہونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے خادم ہوں گے بس اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لگا پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں سام ہاک اور یافس اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم اول تو حضرت آدم تھے انہی سے نسل چلی انسانی لیکن ابھی جو ہے جو میرا دادا تقریبا دو ہزار برس کا ہے اس دو ہزار برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت ان علیہ السلام کے تین بیٹوں سے بجالنا ضروریات یہ جو ہے حسر کا, حسر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے وہ ترکنا علیہ آخرین اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت علیہ السلام کے راستے میں ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی پھر جیسے وقت گزرا پھر شائطان نے وردہ اور اور انہیں کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ابتلا کر دیا سلام اعلی نوح فی العالمین سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں انا کزال کا درجن اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان من عبادن یقین ان دروں میں نبادن المومن وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے شم اغرق میں لاخرین اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو کرتے